بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کاثر عطا فرمائی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرُ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو نشانی کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا